اب آیت نمبر پچہتر سے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان مسلمانوں سے جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی اسلام لے آئیں اور اسلام کی مخالفت سے جذبردار ہو جائیں ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیات ارشاد فرما رہے ہیں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تشریف اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتقمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہو من بعد ما عقلوہوہم یعلمون وَإِذَا عَلَقَ الَّذِينَ آمنوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا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 وَبَائِدٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَبَائِدٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَّا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَتَّخِذُونَ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلام کسب سی اتو احافت اتو فلا اکا صابار خالدون, والذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة هم فيها خالدون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے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 بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدعملیوں کا ذکر کرنے کے درمیان مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کو دیکھتے تھے اور ان کی سرکشیوں کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ یہ لوگ کسی طرح اسلام لے آئیں اسی طرح بعض حضرات مسلمانوں میں سے ایسے تھے کہ جو ان کے ظاہری محبت کے مظاہروں سے بعض اوقات فریب کھانے لگے یعنی جب کبھی بعض یہودی آ کر گول مول الفاظ میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو جاتا تھا یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ سچے ہوں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو تم لوگوں کو ان کے ایمان لانے پر اتنا زیادہ افسوس نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی سرشٹی ایسی ہے اور دوسری طرف ان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ظاہری الفاظ میں جو معنی ہیں وہی ان کو مراد بھی ہے در حقیقت یہ کہتے کچھ ہیں اور اندر سینوں میں ان کے کچھ اور بات ہوتی ہے لہذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس سیاق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں اور ان میں یہودیوں کے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہودیوں میں وہ لوگ تھے جو تورات کے عالم تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا اور وہ تورات کو اچھی طرح پڑھے ہوئے بھی تھے اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے تھے وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جانتے بوجھتے تورات اللہ تبارک و تعالی کی نازی کی ہوئی کتاب میں جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے یعنی اس کو بگاڑ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور دوسرے گروہ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے یہ عام لوگ تھے تورات کا علم ان کے پاس نہیں تھا وہ براہ راست طورات سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اپنے علماء سے جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تمنایں اور آرزوئیں باندھی ہوئی تھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے اور ہمیں آگ یا تو چھوئے گی ہی نہیں یا اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جنت پر رہنا ہوگا تو اس سیاق میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مسلمانوں سے فتخم مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے وقت کان فریقمن اسماعون کلام اللہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے سم یو حرف پھر اس میں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے تھے ممباد میں اقلو بعد اس کے وہ اس کو سمجھ چکے تھے وہم یا اور یہ تحریف کا ارتقاب وہ جان بوجھ کر کرتے تھے یعنی کہنا چا... فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں بلکہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی تورات میں کیا لکھا ہوا تھا اور اس میں کس طرح اللہ وبارک و تعالیٰ نے نبی یا کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیب باوری کے بارے میں ان کو صاف صاف علامتیں بتائی ہوئی تھے وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے لیکن جان بوجھ کر تورات میں تعریف کرتے تھے تعریف کے معنی یہ ہے کہ اس کو بگاڑتے تھے اور بگاڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ الفاظ ہی میں تبدیلی کرتے جو تورات کے اندر رضا نے الفاظ نازل کیے تھے ان کو بدل دیں اور دوسرے معنی تعریف کے یہ ہوتے ہیں کہ الفاظ تو اگر سے وہی برقرار رہیں لیکن اس کی تعویل ایسی کریں یا اس کے معنی ایسے بیان کریں جو حقیقت کے خلاف ہو پہلی قسم کی تحریف کو تعریف لفظی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی تعریف کو تعریف مانوی کہتے ہیں اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں دونوں قسم کے کی تعریفیں کی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں اور اس کی تفصیل حز مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی رانوی اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمائی ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے میری تحقیق و تشریح کے ساتھ شائع ہو چکا ہے جن حضرات کو یہ بات معلوم کرنی ہو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی ان دونوں قسم کی تعریفوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تعریف کر ڈالتے تھے تو یہ جب لوگ جانتے تھے اور سمجھتے تھے اس کے باوجود محض اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر یا حسد کی بنا پر یہ تعریف کر رہے تھے تو ان سے امید کیا رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح معنی میں اسلام لے آئیں گے یا صحیح مانا میں حق کو قبول کر لیں گے کیونکہ یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے بلکہ گمراہی میں انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ڈالا ہوا ہے پھر آگے ان کا یہ ایک طریقہ بیان فرمایا کہ آمن اور یہ جب, لوگ جب جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو کالو تو وہ یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ آمنا یعنی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اب ان میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ یہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں میں سے ان لوگوں کا جو منافق بھی تھے یعنی زبان سے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں ہی کی طرح اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن درپردہ وہ مسلمان نہیں تھے اور دوسرے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو در حقیقت یہ جملہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں تو ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تو اپنی کتاب پر یعنی طورات پر ایمان رکھتے ہیں حضرت موسا علی صدل کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یا قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے تو مسلمانوں کے سامنے ایسا گول مول جملہ بولتے تھے کہ ہم تو خود مومن ہیں یا ہم تو خود ایمان لا چکے ہیں جس سے مسلمانوں کو یہ ظاہر ہو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لا چکے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا اب ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں وہ یزا خلا باغ ملا باغ اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو قالو وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں ملامت یہ کرتے ہیں کہ بعض یہودی مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تورات کے وہ حصے ان کو بتا دیا کرتے تھے جن میں نبی کریم سرورز عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی گئی ہے بشارتیں دی گئی ہیں وہ تورات کے حصے ان کو سنا دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہماری طورات میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کی علامتیں یہ ہوں گی تو جو لوگ یہ بتا دیتے تھے مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے دوسرے یہودی خطاب کر کے یہ کہتے تھے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہیں بما فتح اللہ علیکم جو تم پر کھولی ہیں یعنی جو باتیں تمہارے سامنے اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں تورات میں وہ تم ان کو بتا دیتے رَبِّكُمْ تاکہ یہ مسلمان اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب تم ان کو یہ باتیں بتاؤ گے تو یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں خود ان نے بتایا تھا کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کی پشین گوئی موجود ہے اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ وہاں جا کر دلیل کے طور پر تمہارے پیش کریں گے کہ ہم سے خود انہوں نے کہا تھا اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے افلا تاکلون تو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے اب ان کی حماقت تھی کہ گویا اللہ تبارک وطالعہ کو پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ لوگ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا علم کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلمو ما سرون و ما النون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں ما سرون جو وہ چھپاتے ہیں وہ مایو ال اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں لہذا ان کے ظاہر کرنے اور چھپانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ تبارک وطالعہ کو ان کا سارا حال معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو جو کچھ سزا ملنی ہے وہ مل کر رہے گی یہ تو ذکر تھا یہودیوں کے اس گروہ کا جو تورات کے عالم تھے آگے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو خود عالم نہیں تھے لیکن ان عالموں کے کہنے سے وہ دل میں یہ آرزویں چھپائے بیٹھے تھے کہ بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے اور ہمیں ہی کو جنت ملنے والی ہے ان کا ذکر کرتے کے وہ فرمائے منہم امون ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں یعلمون الکتاب جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں اللہ امانیہ البتہ کچھ آرزویں ہیں جو رکھتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ انحم اللہ ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ گمان بانتے رہتے ہیں یعنی یہ یہ گمان کہ بس ہمیں ہی کو اللہ تبارک تعالی جنت فرمائیں گے ہمارے سوا کسی اور کو نہیں ملے گی تو آگے اللہ تبارک تعالی دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے فوائد الدین یکتبول کتاب اب عظیم پر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھتے ہیں ثم یقول نہاضہ میں عند اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ریشترو بھی سمن تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما یہ ذکر ان یہودیوں کا ہے کہ جو عالم تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود کتاب میں یعنی تورات میں اپنے ہاتھ سے تبدیلیاں کرتے تھے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کوئی جملہ بڑھا دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس میں یہ بات اس بات کی سرات ہے کہ تورات میں یہ لوگ صرف مانوی تحریف ہی نہیں کرتے تھے بلکہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اپنی طرف سے جملے بڑھا کر ان کو تواد کی طرف منصوب کر دیا کرتے تھے تو ان کے لئے فرمایا کہ ان کے لئے تباہی ہے تباہی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فوائل ویل وائل ویل کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں تباہی کے بھی ہوتے ہیں افسوس کے بھی ہوتے ہیں تو یہاں ان پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اس عمل پر اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت سخت عذاب ہوگا اور تباہی ہوگی پھر آگے فرمایا فوائل الحماء کے طبت عید وب اللحم میں مایک تباہی ہے ان کے لیے اس تحریف کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے اور وبیلاحم میں مایک سبون اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں یعنی ایک تو قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کے اندر کوئی ادنا تبدیلی جان بوجھ کر کرنا یہ بذا سے خود ایک بہت بڑا عظیم گنا ہے جس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی کی صورت میں نکلنے والا ہے تو یہ تورات کے اندر جو جانتے بوجھتے تبدیلی کرتے ہیں تو ایک تو تباہی ان کے لئے اس وجہ سے ہے دوسرے یہ کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ آمدنی کماتے ہیں یعنی رشوت لے کر بعد اوقات تو میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ناجائز آمدنی کماتے ہیں تو ناجائز آمدنی کا کمانا یہ بدا کے خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ بھی ان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے اور آگے پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ انہوں نے تورات کو ایک آرزو باندھنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور انہوں نے آرزویں باندھ رکھی ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے علماء کے کہنے کی وجہ سے کچھ تمنائیں باندھی ہوئی تھیں آرزوئیں باندھی ہوئی تھیں تو وہ آرزیں کیا تھیں اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا و کالو لن تمسنارو اللہ <مَعْدُودًا> انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں لاڈلے بیٹے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کے لہذا ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں تو اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں اور اگر بہت ہی بدآمالیاں ہوئی اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں دو داخل کیا تو بھی کچھ دن وہاں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باسی بن جائیں گے یہ آرزویں انہوں نے باندھ رکھی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پل نبی یا کریم صلی اللہ علیہ خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اب عند اللہ عہدر کہ کی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے فلن یخلیف اللہ عہدہ جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تم سے یہ وعدہ کیا ہے کوئی عہد دیا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی دو میں داخل نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے کیا ایسا کوئی عہد ہے ظاہر ہے کہ ایسا کوئی عہد موجود نہیں تھا یا ام امت خلون اللہ لا تعلمون یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں اب آگے حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بلا تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے تو کیوں نہیں چھوئے گی من کا سبق ہے اللہ تعالی کا عدل و انصاف کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں جو لوگ بھی کوئی برائی کماتے ہیں وہ احافت بھی ہی اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے کیا معنی کہ ایک تو بدی آدمی اس طرح بھی کرتا ہے کہ ایمان تو لے آیا ہے اور مومن ہونے کے لئے جو شرائط ہے اس نے پوری کر دی ہیں پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بدی تو بے شک ہوئی لیکن بدی نے اسے گھیرا نہیں لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یا ضروری معتقدات پر ایمان نہ لائے اور اس سے انکار کریں کفر کا راستہ اختیار کریں تو اس وقت بدی اس کو گھیر لیتی ہے بدی کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پورا بدی کا پلندا بن گیا تو جس کو بدی گھیر لیتی ہے فلا کا اسحاب النار تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں دوزخ کے باسی ہیں یعنی دوزخ کے رہنے والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں الا اصحاب الجنہ تو وہ جنت کے باسی ہی ہیں ہم ہا خالدون وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے تو بتلایا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و نے کسی خاص نسل کو یا کسی خاص قوم کے لوگوں کو منتخب کر لیا ہو کہ بس یہ ہمارے چہیتے ہیں ہمارے لاڈلے ہیں اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ایمان لائیں یا نہ لائیں اچھے عمل کریں یا نہ کریں گناہوں کا ارتکاب کریں نافرمانیاں کریں پھر بھی چونکہ ہمارے سے اور لاڈلے بیٹے ہیں اس وقت سے ہم ان کو ضرور جنت میں داخل کریں گے یہ محض ایک گمان ہے محض ایک آرزو ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو اصل دار و مدار اس کے عقیدے اور اس کے عمل کا ہے اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور عمل صحیح ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ جہنمی اور دوزخی ہے اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے آیا ہے اور پھر کسی بدی کا اتکاب کرتا ہے تو اس بدی کے ارتکاب کی حد تک اس کو سزا ملے گی لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اسی قانون کا اللہ تعالیٰ نے ایک آیات میں ذکر فرمایا ہے